نحمده ونصلي ونصلم ولا رسوله الكريم أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المفتقيم الصراط اليدين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي لمجي وآله صلى الله عليه وسلم صلاه وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله فين نمنج ديك الدنيا ودراتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعاء الى الله فالمتمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن حجم مولا صلى وسلم دائما ابدا علاء حبيبك خير خلق كلهم ایک دفع محبت كسا درو بطل و سلام رسول اللہ الله و مولانا و و محمد و و حمد کے بعد معامین کرام رفیقان ملت تمام تعریف اور تمام پر محاسن و محامد صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے ہے وفی خان ملت گزشتہ کل آپ حضرات نے سورہ نمل تک کی اجمالی تفسیر اور تشریح سماعت فرمائی آج جو سورہ مبارکہ ہمارے سامنے زیر بحث اور ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورہ قصص یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اس کے مضامین وہی ہیں جو عموماً اور اکثر مکی صورتوں کے ہوا کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اس کی تشریح اور توضیح بیان کی جاتی رہی ہے اس مکی صورت کا خلاصہ اور خاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ رب العزت نے ان جابر حکمرانوں کو عقلی دلائل کے ذریعے ان کے لیے درس عبرت بیان فرمایا کہ جو صرف اور صرف اپنے اقتدار کے لیے اپنی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے رعایا کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں اور لڑوانے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ جب تک یہ آپس میں جھگڑتے رہیں گے ہماری حکومت چلتی رہے گی کیونکہ اگر یہ رعایا صحیح ہو گئی ان میں جھگڑا نہیں ہو سارے ایک ہو گئے تو ہم ہیں جابر تو پھر یہ مل کر پلان بنائیں گے کہ جناب یہ امیر یہ حاکم ہمارا جابر ہے اس کے خلاف احتجاج کیا جائے اور اس کو گویا کے اقتدار کے مقام سے ہٹا کر کسی عادل کا تشخص کیا جائے اسی لیے جابر اور ظالم حکمران اکثر ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو اپنی دور اقتدار کے اندر اپنی رعایا کے اندر خود فتنے پیدا کرتے ہیں لسانی لڑائیاں لگاتے ہیں تعصب کی فضا کو گرم کرتے ہیں فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں تاکہ وہ آپس میں لڑتے رہیں جھگڑتے رہے اور ان کی توجہ حکومت کی طرف نہ جائے ان کی توجہ جابر حاکم کی طرف نہ جائے جابیر حاکم بس اپنے گھر کو پالتا رہے اپنے وبرا کو پالتا رہے خود کا گھر کمارتا رہے اور گویا کہ اس کی حرام خوری اور دیگر جو ناجائز تعلقات ہیں وہ چلتے رہے کیونکہ عوام کو ہوش ہی نہیں ہے ایک دوسرے سے دست و ہے۔ ایک دوسرے کو چھوڑے تو حاکم کی طرف گویا تو اس کی نظر جائے اس کے ظلم و ستم کی طرف ان کی توجہ ہو تو اس سورہ مبارکات کے اندر اللہ رب العزت نے نور ایمان سے دور وہ جابی اور ظالم اور فاسک حکمران جو اپنی رعایا پر گویا کے ظلم و ستم کرتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت نے فرون کے واقعے کو نمونے کے طور پر پیش کیا اور اس سورہ مبارکہ کے اندر فرعون کے تمام خد و خال کو کھول کر بیان کر دیا گیا کہ وہ کس قدر جابر تھا اور اس نے اپنے جبر کے لیے اور اپنے ظلم کو برقرار رکھنے کے لیے رعایا کو غلام بنا کر رکھا اس کو اپس میں لڑا کر رکھا لیکن موت ایک دن آنی تھی اور وہ بھی غرق ہو گیا تو اس سورہ مبارکہ کے اندر حکمرانوں کو اور میں کہتا ہوں جو مسلمان حکومت کا حاکم بنے وہ قرآن کا مطالعہ کرے صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کریں جو خلفا راشدین نے دور اقتدار کس طرح گزارا ہے کس طرح سنبھالا ہے حکومت کی باگ ڈور کو کس طرح انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر اندر عدل و انصاف کو گویا کہ نظم و نسق کو برقرار رکھا ہے اس کا مطالعہ حاکم کے لیے ضروری ہے خالی یہ نہیں کہ ٹی وی پر آ کر صرف انٹرویو دے دیا جائے یہ امریکہ کے سامنے سر جھکا کے کہہ دیا جائے حاکم بن گیا نہیں آج اگر کسی بد مذہب کی رعایت یا اس کی پشت بنائی سے وہ حکومت تو کر لے گا لیکن اسے موت آنی ہے اور یہ مال یہ دولت یہ شہرت یہ عزت یہ واہ واہ اور یہ تمام فش کو فجور کے کام یہاں رہ جانے ہیں وہی احباب جو اس کی وحبا کرتے ہیں اور اس کے نام پر جان قربان کرنے کا دم بھرتے ہیں وہی اس کے جسم سے جان نکلنے کے بعد اسے گڑھے میں ڈال کے چلے جائیں گے اور وہ لوٹیں گے نہیں پھر یہ قبر کے اندر اکیلا ہوگا اور اللہ رب العزت کے سامنے اس کی بات کرف ہوگی تو اس سورہ مبارکہ کے اندر فرعون کے واقعے کو جابروں کے سامنے نمونہ بنایا گیا کہ جب فرعون جیسا جابر حکمران گویا کے اقتدار اس کو دیا گیا تو اس نے اقتدار کے حق کو ادا نہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس کی گویا کے دور اقتدار کو نیست و نامود کر دیا تو تم فرعون کے سامنے کیا مقام رکھتے ہو تمہاری طاقت بھی ویسی نہیں ہے جسے فرون کو اللہ نے عطا فرمائی تھی اس تمہاری وجہ بھی ایسی نہیں ہے جسے اللہ نے فرعون کو عطا کی تھی اس کے باوجود بھی اگر تم فرعون کے واقعے کو اپنے لیے نمونہ نہ بناؤ اور اپنی سیرت کے اندر فرعانیت کو گویا کے برپا کر دو تو جس طرح فرعون کو غرق کر دیا گیا اسی طرح تم بھی غر دی اور عدل اور انصاف کو اس سورہ مبارکہ کے مربعان کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے کو بھی میں ذکر کیا گیا میں نے سورة الانبیاء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے واقعے کو ایک حصے تک گویا کہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا اور پھر وہاں پر ہم نے آپ کے سامنے یہ بات کی تھی کہ اس کے متعلق مختصر چل اور اہم باتیں جو سورے قصص کے اندر بیان ہوئی ہے اور اس کے ساتھ قرآن میں مختلف جگہوں پر حضرت موسا علیہ نبی علیہ الصلاۃ السلام کے واقعے جو واقع بہت درسی ادرت ہے اہل عقل کے لیے اہل فہم کے لیے اپنے آنے والی زندگی اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے یہ تمام باتیں اس کے لیے مینار نور اور رشت و ہدایت کا ایسا نور ہے کہ انبیاء کرام اور بزرگان دین کے واقعات سے وہ گویا کہ اپنے مستقبل اگر اس کا اندھیرا ہے تو اس مقدس واقعے سے وہ گویا کا سو کر سکتا ہے حضرت موسا علیہ السلام کا واقعہ ہم نے حضرات کے سامنے وہاں تک عرض کیا تھا کہ جب آپ فرعون کے دربار میں پہنچے اور اپنے ایک عظیم معجزے کا آپ نے اظہار فرمایا جس سے بے شمار فرعونی گویا کہ مومن ہو گئے اور انہوں نے کہا موسا ہم تیرے رب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر گئے وہ مومن کیوں ہوئے میں امام فخر نادی احمد اللہ علیہ کی تفسیر تفسیر کبیر سے ارض کر چکا ہوں کہ ان کو ایمان نبی کی تعظیم سے ملا ہے کہ جب وہ اپنی شبدہ بازی پیش کرنے کے لیے آگے بڑھے تو صرف اس نے حضرت موسا اللہ نبی علیہ صلاح السلام کی اتنی تعظیم کی تھی کہ حضور پہلے آپ کچھ کریں یا ہم تو آپ کی طرف جو تقدس کے کلمات منصوب کیے اور آپ کو اپنی ذات پر فوقیت دے کر مقدم رکھا یہ ادا اللہ کو بڑی محبوب لگی اور اللہ رب العزت نے اپنے کلیم کی تعظیم کرنے کی برکت سے انہیں توحید کے نور سے منور کر دیا ایمان کا رابطہ کر دیا امام رابی نے یہی نقطہ گویا کہ نبی کی تعظیم اور ادب میں بیان کیا تو دیکھیے نبی کے صرف اتنا ادب کہ ان کو صرف اپنے بات پر اپنے کلام پر اول درجہ دیا جائے تو اللہ اس بندے پر اتنا احسان کرتا ہے کہ کفر سے نکال کر ایمان میں ڈال دیتا ہے اور جو ایماندار نبی کی تعظیم کرے تو آپ اندازہ لگائیے اس کے ایمان کے کی کیسے درجات اللہ علیہ وسلم اور یہی گویا کہ ایمان ہے نبیوں کی تعظیم ہی ایمان ہے ان کا انکار ان کا بغض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت مایوب ہے چاہے وہ کس قدر قد و قامت والا ہو چاہے وہ کیسے شجاع اور بہادری والا ہو چاہے وہ کیسا عامل اور ظاہر ہو لیکن اگر وہ انبیاء کا گستاخ ہو تو انلیس کا واقعہ بھی لوگوں کے سامنے ہے کہ سجدے تو اس نے اتنا کیے کہ بے حد اور بے قیاس ہے عبادتیں تو اتنی کی کہ بے حد اور بے قیاس ہے لیکن اتنا سی گستاخی حضرت آدم علیہ السلام کی کی تو اللہ رب العزت نے فخر نکل جا تو نظیم ہو گیا تو دھتکارا ہو گیا تم مردود ہو گیا اور اللہ کی لانت پر ہو گئی اس لیے کہ تو نے ہمارے ندی کی گستاخی تو انبیاء کی گستاخی سے سارے آمال برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ آمال فرا ہے عقیدہ جڑ ہے جڑ اگر زندہ رہے تو درخت پر کبھی نہ کبھی سبزہ آ جاتا ہے پھل لگ جاتے ہیں ورنہ اس درخت کو زندہ تو کہتے ہیں لیکن کوئی یہ سمجھے کہ جناب جڑ مردہ ہو اور امید رکھے کہ کبھی سبزہ جائے گا کبھی پھل آ جائیں گے تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے تو بالکل بلا تشریح یوں سمجھ لیجئے کہ ایمان جو ہے عقیدہ جو ہے وہ جڑ ہے اور امال جو ہے وہ مثل شاخ کے ہیں اگر جڑ مضبوط ہے جڑ زندہ ہے تو امال مزین ہو سکتے ہیں اچھے سوایات لگ سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہ بھی ہو تب بھی اس کو زندہ کہا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گویا کے سب سے پہلی سبقت کرنے والی چیز ہے صحیح عقیدہ اور صحیح عقیدے کی جان اور روح جو ہے وہ انبیاء کی محبت اور ان کی تعظیم ہے حضرات محبرت حضرت, حضرت موسا علیہ السلام نے فرعون کے جب تمام تبلیغ کے ذرائع کو مسدود کر دیا اور بڑے واضح طور پر آپ نے تبلیغ کا کام شروع کیا اور بنی اسرائیلیوں کو اپنے قریب کر لیا المختفر المختفر حضرت موسا علیہ سلاۃ السلام کو عزم ہوا کہ آپ ابھی بنی اسرائیلیوں کو یہاں سے لے کر نکل جائے فرعون سے نکل جائے اور رات کے وقت نکلے تاکہ فرعون کی پوری ضروریت آرام کر رہی ہو اور وہ قاب خ خرگوش میں گویا کہ گمے ہوئے ہوں اور وہ مئو استراحت ہو اور آپ گویا کہ یہاں سے ہجرت کر کے نکل جائیں اور وہ نکلتے کہ ایسا حضرت یوسف کے واقعے میں میں ذکر کر چکا ہوں تفسیر کبیر نے بھی لکھا دیگر اور مفسرین نے لکھا اور سب سے بڑی بات ابن کشیر نے یہ بات لکھی کہ جب حضرت موسا علیہ السلام رات کے وقت نکلے تو راستہ نظر نہ آ رہا تھا اللہ نے آپ کے دل میں علقا کیا کہ جب تک حضرت یوسف کی گویا کہ آپ جسد اقدس کو نیل سے نہیں نکالیں گے اور یہاں سے آپ نکلیں گے نہیں تو اسی مدار اور اسی جسم اقدس کی برکت سے آپ کو راستہ گویا کہ مہیا کر دیا جائے گا تو حضرت موسا کو ہے اور جانتا ہے سارا مجمع خاموش ہوا ایک بوڑھی کھڑی ہوئی اور اس نے کہا میں جانتی ہوں لیکن ایک شرط پر بتاؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ شرط کیا ہے کیا شرط یہ ہے کہ آپ جنت میں اپنے ساتھ رکھو گے آپ جنت میں اپنے ساتھ رکھو گے؟ تبانی شریف کے ہے نبی پاک کی میں حدیث تلیل پیش کر چکا ہوں کہ نبی پاک کے پاس ایک آرابی آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ حضور مجھے حاجت ہے حاجت ہے سرکار نے کہا مانگ دیا جائے گا تو کہا حضور ایک اونٹ چاہیے ماں کا جاوے کے اور ماں خال سامان کے سرکار نے فرمایا اے آرابی تو سے عقلمند تو وہ بنی اسرائیل کی بڑیا تھی جس نے منصا علیہ السلام سے مانگا تو جنت نے رفاقت مانگی ان کا ساتھ مانگا اور حضرت موسا علیہ السلام کو کی گئی کہ آپ ان کو عطا کر دیں جن کو نظر کو جنت عطا کر دی پھر حضرت علیہ السلام کے تابوت کو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے واقع میں گزرا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جب نثال ہوا تو مصر کے لوگوں میں اختلاف ہوا کس نے ہمارے علاقے میں دفن کرے نے ہمارے علاقے میں تو فیصلہ اس پر ہوا کہ آپ کو دریا نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ نیل کا پانی جب آپ کے اوپر سے گزرے تو سارے مصر والے مستفیض ہو پتا چلا صحیح عقیدہ والے بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں الحمد للہ ندیوں کے ماننے والے ہمیشہ نبیوں کے گویا کے تبرکات سے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور مفسرین نے ببانگ دھل اور اپنی خوش نصیبی سمجھتے ہوئے ان واقعات کو بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل کے کنارے پر گویا کے آپ کا مدار اقدت بنایا گیا اور آپ کے اوپر سے پانی گزرتا تھا جو سارے گویا کے مصر کو فیض یاد کرتا تھا اللہ اکبر جو یہ کہے ندیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا اس نے اسلام کو نہیں سمجھا اس نے دین کو نہیں سمجھا اس نے توحیدِ باری تعالی کو نہیں سمجھا ارے نبیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تو نہیں دیا جاتا تو قوم ان کی طرف چھینچی چیل کے طریقے سے آتی ہے قوموں کی طرف آتی کیسی ہے اللہ گویا کہ اپنے دعوے کی دلیل ایسی شخصیت کو بنائے کہ جو نہ کوئی نفع کر سکے نہ کوئی نقصان کر سکے نہ کسی کو کچھ دے سکے ہمیشہ گویا کہ یہی کہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے نہیں نہیں اللہ رب العزت قادر مطلق ہے اس نے کے لیے جن جن کو منتخب کیا ہے وہ مقابلے سب سے افضل رہی ہے سب سے اعلی رہی ہے چاہے وصف مال کے لحاظ سے ہو وصف شہرت کے لحاظ سے ہو اللہ نے گویا کہ اپنی دلیل بنائی ہے تو میں نے قلب یہ عرض کیا انبیاء کے ذات میں کسی بھی قسم کا نقش نکالنا اور یہ مغلظات کہنا کہ جس کا نام محمد ہو یا علی ہو وہ کسی جس کا مختار نہیں یہ بات کسی مسلمان کو کہتے ہوئے ذیبر نہیں دیتی کہ جو گویا کہ ڈائریک انبیاء کی طرف چلا یاذ بالله किस قسم کے کلمات گویا کہ نسبت کرے پھر یہ یہ کہنا کہ سارے انبیاء اللہ کے سامنے ایک ذرہ کمتر اور حقیر ہے اللہ یہ کہنا کہ ایک چمار سے بھی زیادہ ضرور ہے ماض اللہ اس شخص نے اسلام کو نہیں سمجھا نہ اس کی ضروریت نے اسلام کو سمجھا اگر انبیاء کرام نقل کو کفر, کفر نباشت اللہ کی بارگاہ میں ان کی کوئی وجاحت نہ ہوتی کوئی قدر نہ ہوتی ایک چمار کی حیثیت سے بھی زیادہ اللہ یاد نقل کو فرق و ان کا مقام کم ہوتا تو حضرت یوسف کو یہ درجات نہ ملتے میرے آقا کو یہ درجات نہ ملتے کہ حبیب سر اٹھائیے جو کہو گے سنا جائے گا جو مانگو گے دیا جائے گا میرے حبیب جس پر ہاتھ رکھیں اللہ اس کی مطلب کر دے وجہت ہے دو جو شخص یہ کہتا بھی ہے اسماعیل دہلی صاحب تقویت میں یہ لکھتے ہیں لیکن دور دور تک اس عبارت کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں میں ان کی ضروریت کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ شریعت کی تعلیم کو ایک طرف رکھیں پھر اپنے اکادر کی عبارت کو ایک طرف رکھیں دونوں میں مطابقت کریں اور میں کہتا ہوں واقعی میں جس طرح نفاق اور ایمان کے اندر مطابقت نہیں اس طرح تقویت اور ایمان کے اندر کوئی مطابقت نہیں اس کتاب میں اور شریعت کے دس میں کوئی مطابقت نہیں دور دور تک فاصلے موجود ہے وہ قبر کی دعوت دے رہی ہے ایمان کی دعوت دے رہا ہے اب حضرات محترم حضرت موسا علیہ السلام نے جب وہ تابوت نکالا اور آپ وہاں سے روانہ ہوئے نکل گئے صبح کا وقت ہوا فرونی جاگے انہوں نے جب بنی اسرائیل کو نہیں دیکھا فرون نے فیصلہ کیا کہ جاؤ اور ہم سب چلتے ہیں سارے قبیلے کو جمع کرو ہم بنی اسرائیلیوں کو نس ناب کر دیں گے وہ ہمارے سامنے گویا کے ایک مٹھی بھر ہے اب وہاں پر علماء لکھتے ہیں کہ فراؤن کو غرق ہونا تھا اور اس کے غرق کے اسباب بن رہے ہیں بنی اسرائیل کو مار کر اس کو کیا مل جاتا خود اس کی اتنی بڑی حکومت تھی تاج و تخت تھا سارا وہ چھوڑ کر بے وقوفی کرتا ہوا بنی اسرائیلوں کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے لیکن علماء نے فرمایا یہ گویا کی گمراہی اس کے سر پر اس لیے رکھی گئی اس کی عقل کے پر پردے اس لیے ڈال دیے گئے کہ اب اس نے گھر تھا اب اسے ختم ہونا تھا اب اس کا نشان سفاح سے مٹنا تھا اب گویا کہ دنیا سے وہ اور آپ کو پریٹ دینا تھا اب گویا کہ کسی اور حاکم کو مصر پر آنا تھا اللہ اکبر گویا کہ یہ پوری حکومت کو وہیں پر چھوڑ کر بنی اسلائیوں کے پیچھے نکلا اور پوری حکومت وہاں پر ہے سبزہ وہاں پر ہے اناج وہاں پر ہے شہرت وہاں پر ہے عزت وہاں پر ہے ہر قسم کے عائش ہو عشرت وہاں پر ہے یہ ساری چیزیں وہاں پر چھوڑ کر غریب بنی اسرائیلیوں کو قتل کرنے کے لیے سب کو لے کر وہاں سے جب نکلا اور جب گویا کہ وہ قریب پہنچا بنی اسرائیلی گویا کہ دریائے نیل کے قریب پہنچے ہیں اب اس کو عبور کرنا ہے اس طرح پیٹ پر جو ہے فراون آ چکا ہے بنی اسرائیلی جو تھے وہ ایسے ہی سرہون سے گویا کے بڑے مروغ تھے ڈرے ہوئے تھے انہوں نے حضرت موسم السلام سے کہا اب کیا کریں اب ہم کیا کریں دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے تنہا لڑائی موڑ لی اور فرون کے سامنے تنہا کھڑے ہوئے اور اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر تبلیغ کی کس لیے بنی اسرائیل کی بھلائی کے لیے لیکن جب بھی موقع آیا بنی اسرائیلی نے آپ کے ساتھ چند لوگوں کے علاوہ گویا کہ سارے بنی اسرائیل ہمیشہ آپ کو دھوکا دیتے رہے کبھی آپ سے وعدہ کیا پھر نافرمانی کی وعدہ کیا پھر نافرمانی کی حضرت ابرت علیہ السلام سے کہنے لگے بارہ قبیلے تھے وہ کہنے لگے اب ہم کیا کریں پھر اور آ گیا. آپ ہمیں فرون سے لاتے نہیں تو اچھا تھا فرون آج مارنے کیوں آ گیا آپ نے کہا خدا تمہیں سبر دے خاموش رہو میرے اللہ نے ہمیں ہجرت کا حکم فرمایا ہے تو وہ کوئی سبیر ضرور پیدا فرمائے گا جب ریل امیر بات لے کر حضرت موسا کے پاس آتے ہیں اور فرماتے یہی آسا جو اللہ نے جس کے گویا کے موجاد اور کرامات جس کو بخشی ہے تو طور پر اسی کو آپ دریا پر ماری حضرت موسا علیہ السلام جب آسا کو دریا پر مارتے ہیں تو بارہ رستے بن جاتے ہیں اور حضرت موسا علیہ السلام کہتے ہیں چلو اب تو داخل ہو جا اب تو کوئی خوف نہیں اب عبور کر لو اب سارے عبور کرنے لگے داخل ہو گئے تو انہوں نے کہا ہم کیونکہ ساتھ راستے بن گئے تھے اب آپ سوچئے کتنا بڑا موجا ہے دریا پھٹ تو سکتی ہے موجا ہے یہ بھی لیکن پھٹنے کے ساتھ ساتھ گلیاں بن گئی ساتھ جس طرح کے روڈ بن گئے اور یہاں سے پانی آ رہا ہے یہ گلی ہے یہاں پانی رکھا ہوا ہے یہ گلی ہے یہاں پانی رکھا ہوا ہے یہ گلی ہے یہاں پانی رکھا ہوا آپ ذرا تصور کیجیے اللہ کا کتنا بڑا ہے ہے بنی اس پر اور یہ حضرت موسیٰ تو کتنا بڑا موجہ ہے اب وہ قوم اندر داخل ہو گئی تو کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سک رہے تھے تو ایک دوسرے کا لو لگتا ہے موسیٰ موسا سران نے گھر کروا دیا یہاں پر لا کے گویا کہ ہمیں صفحتی سے مٹا دیا حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی تو اس پانی کے درمیان جالی نما صورت بن گئی کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے بات بھی کر سکتے تھے اور بارہ قدر دوسرے کو دیکھتے ہوئے خیر خیریت پوچھتے ہوئے وہ عبور کرنے لگے یہاں سے جب فرحان آیا فرحون دور کھڑا ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ جناب میں اگر اندر داخل ہو جاؤں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی جڑ جائے اور گویا کہ میں گھر کھو جاؤں تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت جبری امیر گھوڑے پر آئے اور جبریل امین نے ان کو اشارہ دیا کہ آؤ اس طرح چلو حضرت جبریل امین جہاں جہاں پر آپ کا گھوڑا گھوڑا کے پاؤں رکھتا ہوا جاتا جہاں سے پاؤں رکھ کر وہ اپنی ٹاپ کو اٹھاتا وہاں سبزہ ہو جاتا سامری نے اس بات کو بھاپ لیا کہ واقعی میں اس بزرگ شخصیت کے جانور کے قدم میں مسیح آئی ہے کہ جہاں پر یہ قدم رکھتا ہے وہاں حیات پیدا ہو جاتی ہے اس نے فوراً اس مٹی کو اٹھا لیا اور گویا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گویا کہ وہ نکل گیا فرعون جسی طرح حضرت جبریل امین بھی پیچھے گھوڑا لے کر داخل ہوئے فرعون نے کہا چلو یہ بھی داخل ہو گئے پیچھے میں بھی داخل ہوتا ہوں جیسا ہی وہ داخل ہوا اور ہونا کیا تھا اللہ رب العزت کی طرف سے اذن ہوا وہاں سے بنی سرائلیوں نے دریا عبور کیا دریا کو حکم دیا گیا دریا مل گیا اور ملنا تھا کہ فرون کا کہاں تخت کہاں وہ جابر کی اور اس زالم کی حکمرانی کہاں اس کا خدائی کا دعویٰ کہا اپنے منہ سے اپنے سامنے لوگوں کو سجا کرنے کی دعوت دینا اور وہاں پر کہہ دیا گیا کہ کریم کی قدرت نے تمہیں چھوٹ دے دی تھی لیکن تم نے میں اعمال کی سلامیں کی تو اے دنیا والوں تم فرون سے بڑے ہاشم تو نہیں ہو سکتے کیونکہ گویا کہ اس میں تو کئی مربع اور ایک روایت میں تو آتا ہے کہ پوری دنیا پر کچھ نے حکومت کو پھیلا رکھا تھا نمرود کی طرح لیکن جب وہ غرق ہونے آیا تو اسی کے ساتھی اسی کے اسی کی حفاظت کی چیزیں اس کے ساتھ نیس اور تشریف لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیا تھا اپنی قوم کیسی ہم اللہ کا کیسا پیغام مانے آپ نے کہا پہلے اللہ ہمیں سے نجات دے دے اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں اپنے احکام بتائے گا ہمیں اپنے دین کی باتیں بتائے گا سراؤن کو غرق کر دیا گیا بنی اسرائیل کو نجات دے دی گئی تو حضرت موسا نے کہا کہ دیکھو میں نے تم سے کہا تھا نا ہمیں عوامر اور نہائی نواہی کی تمام باتیں اللہ بتائے گا تو رکو اب اللہ کی طرف سے مجھے اذن ہوا ہے میں وہ احکامات کو تور سے لے کر آتا ہوں اور حضرت ابران حضرت موسا علیہ السلام اپنے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو نبی تھے ان کو خلیفہ بنا کر گئے جو نبی تھے ان کو اس امت کے لیے خلیفہ بنا کر گئے اور حضرت موسا خود رسول بھی تھے نبی بھی تھے تو اہل تشریح کا یہ استقبال کرنا کہ جس طرح کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہ فرمایا کہ علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسا موسا کے لیے ہارون تھے کہتے ہیں یہاں سے خلافت ثابت ہو گئی ہم نے کئی عقل مندی نہیں ہے خلافت کا مسئلہ کا اردو ترجمہ شافی اس کے مقدمے میں اصطلاح کے حدیث ہے کہ خبر واحد قطعی مسئلے پر پیش نہیں کی جاتی قرآن کے عموم پر اس کو پیش نہیں کیا جاتا اگر یہ تھوڑی دیر کے تسلیم بھی کر لیا جائے کہ پاپ نے بالکل یہ فرمایا تھا اور ہماری کتابوں میں مسلم میں حدیث موجود ہے کہ اے علی تم میرے لیے ایسے ہو جیسا حضرت موسا کے لیے حضرت ہارون تھے تو اس سے مراد یہ نہیں کہ حضرت موسا علیہ السلام نے ان کو خلافت دی تھی اور میں تمہیں خلافت دے کے جا رہا ہوں نہیں بلکہ بتا فرما رہے ہیں جس طرح اس گمراہی کے دور میں حضرت موسا علیہ السلام نے جس پر بھروسہ کیا وہ حضرت ہارون تھے تو آج میں تمہیں وہ شرف پتا فرماتا ہوں کہ میں جس طرح حضرت موسا نے اپنی کا حضرت ہارون کا تع فرمایا تھا اپنے قرب کا شرف حضرت ہارون کا تا فرمایا تھا تو علی آج میں تمہیں اپنی معیت اپنی قرب کا شرف پتا فرماتا ہوں لیکن اگر کہا جائے کہ یہ خلافت ہے اس پر قیاس کرنا بالکل باقی ہے کیا فرق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ نے جن کو خلیفہ بنایا تھا تو وہ پہلے سے نبی تھے وہ پہلے سے نبی تھے اور آپ کو صرف وقتی طور پر وہاں پر چھوڑ کر گئے تھے کہ جب میں لوٹ کر آؤں تو اس کے بعد آپ کا کام ختم ہے اور دیکھیے اگر یہی بات کی جائے تو یہ بات اہل سنت کی تائید میں ہے کہ سرکار جب حد کے لیے تشریف لے گئے اور سرکار علیہ سراط السلام نے اپنے مدینے کے کچھ قبیلوں کے لیے حضرت علی کو خلیفہ بنایا اور جب آپ لوٹ کر آ گئے تو ان کی خلافت گویا کہ منسوخ ہو گئی بات ختم ہو گئی جس طرح کے حضرت موسا علیہ السلام کو ہے پور سے لوٹ کر آئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو جو ذمہ داری تھی جی وہ ذمہ داری ختم ہو گئی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی شرخ خدا آپ کا عقیدہ ہے کہ سرکار کے بعد خلیفہ بنیں گے اور بنے ہیں جبکہ حضرت ہارون کا انتقال حضرت موسا کے دور میں ہو گیا تھا حدیس کیسے وہاں پر تشریف آ سکتی ہے اس حدیث سے کیسے کیا جا سکتا ہے کہ خلیفہ خلیفہ تو حضرت کرتے حضرت علی کی خلافت پر تو بات کو سمجھ آتی لیکن وہاں پر تو حضرت ہارون علیہ السلام کا شریف حضرت موسا کے دور میں ہو رہا ہے اور حضرت موسا کے وہ بڑے بھائی ہیں اور حضرت موسا ان کو مطلق گویا کے مرتبہ نہیں عطا فرما بلکہ وہ نبی ہے ان کی ایک ذمہ داری ہے کہ جب ایک نبی جسرے دوسری علاقے میں تدریز کرنے کے لیے چلے جائے تو یہ علاقہ اس نبی کے اختیار میں آ جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو وہاں سے بمراشے بچائے تو المختصر اس حدیث سے خلافت کا مسئلہ کہیں ثابت نہیں ہوتا اہل تشیع ہی گویا کہ تجاہل عارفانہ کا گویا کہ مظاہرہ کرتے ہیں المختصر جب حضرت موسی علیہ السلام کو ہے پر جا رہے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں پر چھوڑا اور اپ کو ہے طور کی طرف رمانہ ہو گئے کو طور جب اپ پہنچے وہاں پر اللہ رب العزت سے کلام ہوا اور کلام کے جسم میں اور کلام کی چاشنی میں آپ اتنے گویا کے محبور ہوئے کہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک خواہش کا اظہار کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تیرے کلام کی مٹھاس ایسی ہے تو میں تیری اجارت کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا موسا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے یہ نہیں فرمایا کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا تم مجھے نہیں دیکھ سکتے جب اسرار طویل ہوا اللہ رب العزت کے, کے نوکے سے بھی کم تھی تور پر ڈالی گئی تو تور پورا جل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گویا کے زمین پر آ گئے لیکن کشش اور کرامت اور مرتبہ اتنا ہوا کہ آپ نے جو اللہ کے صفاتی نور کو جو گویا کے سوئی کے نوکے کے برابر تھا اس کو دیکھا اتنے قلیل نور کو دیکھا لیکن اس کے دیکھنے کی برکت سے آپ کے چہرے میں اتنی روشنی آ گئی تھی اور آپ کی بسارت میں اتنی وسعت آ گئی تھی علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پھر دن کے وقت باہر نہیں آیا کرتی تھی آپ کی زوجہ حضرت سفورہ رضی اللہ اپنا عنہ نے ایک دفعہ اشرار کیا کہ حد آپ باہر تشریف لائیں حضرت منسا اپنے چہرے پر نقاب ڈالا کرتے تھے کوہ دور کے آنے کے بعد آپ نے اپنی زوجہ کی گویا کے اشاع ہمارا کہ اگر میں باہر آ جاؤں اور نقاب کو اٹھا دوں تو میرے چہرے کی روشنی سے یہ سورج چالا پڑ جائے گا اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور گویا کہ میرے چہرے کی روشنی اتنی ہے پھر بعض محققین نے کہ کمال کہا ہو گیا تھا کہ 3 میل کوئی چوٹی چلا کرتی تھی تو رب کو نہیں دیکھا سفاطی نور کو دیکھا اس کے دیکھنے اس کے چہرے کے جلووں کا یہ آلم ہے تو جس میں بلا حجاب جیسا رب نے دکھانا تھا اور جیسا محبوب نے دیکھا تھا میرے محبوب نے جب دیکھ لیا تو میرے محبوب کی گویا کے چہرے انگس کے جمال کا کیا آلم ہوگا اور کی نظر بسارت کا کیا عالم ہوگا پیش ہیں اس لیے کہ, سے پیش کر چکا ہوں کہ جب حضرت حسان کہتے میں سرکار کی تعریف کیا کرتا سرکار مسکراتے تو سرکار کے دندانک سے نور کی شوائیں نکلا کرتی تھی میں اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ دیتا تھا اس خوف سے اندھا نہ ہو جاؤ یعنی سرکار کا چہرہ اور اپ کے دندان مبارک سے ایسی نور گویا کہ نور کی شواع نکلا کرتی تھی جس کی روشنی اتنی ہوتی تھی کہ میری आंखیں گویا کہ چٹکانے لگ جاتی تھی اور میں اپنی ہاتھ आंखों پر ہاتھ رکھ دیتا تھا کہ کہیں گویا کہ میری आंखों کی روشنی گویا کہ ختم نہ ہو جائے تو حضرت موسی علیہ السلام المختصر جب وہاں سے لوٹتے ہیں 20 دن جب اپ کو کوہ طور پر گزرے تھے تو وہیں پر اللہ رب العزت سے اپ پر وحی گئی کہ اپ کی قوم ہو گئی گمراہ گئی اور وہ کیسے گئی بیس دن گزرے سامری جو اس امت کا دوسرا فراؤن تھا ایک تو غرق ہو گیا دوسرا باقی تھا سامری اس نے کیا کیا اس نے بنی فرائیوں کو کہا کہ دیکھو موسا علیہ السلام نے چالیس دن کا بولا تھا نا تو بیس راتے اور بیس دن کتنے ہو گئے بولے چالیس دن تو کہہ دیکھو چالیس دن ہو گیا اگر تو موسا نہیں آئے اور دیکھو تمہاری بھی یہ خواہش ہے کہ خدا ایسا ہو جس کو تم دیکھے بنی سرحل کا ہمیشہ تقاضا تھا کہ ہم ایسے ہمیں خدا کو دکھاؤ تو صحیح حالانکہ یہ تقاضے اور حکمت کے خلاف بات تھی یہ فضول کا مطالبہ تھا گویا کے ایک نبی کے کہنے پر بعد میں امتی کو ایسے سوال کی جرت نہیں ہونی چاہیے لیکن بنی سرحل بار بار اس بات کا سوال کرتے تھے سامری نے ان کی نفسیات کو بھانپ لیا کیونکہ خود یہ بچڑوں کو پوجا کرتا تھا یہ پوچھتا تھا اور نسبت کیا کرتا تھا اللہ اکبر ہوا کیا میں تمہارے لیے ایک ایسا خدا بنا دیتا ہوں جس کو بات بھی کرے گا جاؤ تم اپنے گھروں سے جو آج سونا وغیرہ لے کر آئے ہو سب لاکھوں مجھے دو سونا لا کے جمع کیا گیا تو اس نے سونے کا بچڑا بنایا بچڑا جب بن گیا کو یہ تمہارا معبود ہے اور وہ مٹی جو حضرت جبریل کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے سے اس اٹھائی تھی اب دیکھیے اللہ کے بزرگ بندے جن سے جس چیز کی نسبت ہو جائے اس سے اگر اس چیز کی نسبت ہو جائے تو وہانا ہو جاتی ہے اس لیے سادات کرام کے مرتبے کو اس لیے بلند کہا گیا ہے کہ یہ نبیوں سے نسبت ہے اور سرکار کے تبرکات چاہے مو مبارک ہو یا کوئی بھی چیز ہو المختصر یہ کہ جس باغ میں سرکار علی سرات و کا کے ازبک لگ گیا ہو یا جس سڑک سے سرکار گزر گئے ہو چاہے عرصہ سراز گزر جائے اس کی فضیلت اس کی مرتبہ متبرک ہونا اپنی جگہ سے ہرتا نہیں اب دیکھیے اکبر حضرت جبرین نے مٹی پر پاؤں نہیں رکھا تھا بلکہ حضرت جبرین جس گھوڑے پر سوار تھے گھوڑے کو آپ سے نسبت ہوئی مٹی کو گھوڑے سے نسبت ہوئی اور وہ مٹی گویا کی مسیحائی کرنے والی بن گئی اور اس میں حیات پیدا ہو گئی تو آپ اندازہ لگائیے وہ مٹی کے اندر گویا کے حضرت جبریل امین کے جسم اقدس کی تبرکات جب منتقل ہوئے نسبت ہو گئی تو اس کے اندر ایسی برکت پیدا ہو گئی کہ وہ شفا دینے پر آ گئی جان دینے پر آ گئی حیات بخشنے پر آ گئی اللہ اکبر جبریل امین کا جسم اقدس جس چیز سے مس ہو جائے اس مٹی کے اندر حیات کی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے بتائیے میرے محدود کے میرے محدود ادس جن جس چیزوں کو ہاتھ گایا ہو السکے تبرکات کی کیا شان ہوگی آپ کے جببے مبارک کی کیا شان ہوگی آپ کے مائے مبارک کی کیا شان ہوگی اور آپ کے گویا کے امامے کی کیا شان ہوگی اللہ اکبر آپ کے جبب طورقات کی کیا شان ہوگی کہ جبریل امین بھی تو آپ کے در کے غادر ہے اللہ اکمار نے وہی مٹی اٹھائی اور بچڑے کے مہ میں ڈالی ابن کثیر نے لکھا کے بچڑے کے مو میں ڈالنے کی دیر تھی بچڑا بولنے لگا خالی بچڑا بولا نہیں. بلکہ وہ تانبے کا جسم جو تھا وہ سونے کا جسم جو تھا وہ گوشت کا ہو گیا ہڈیاں آ گئی کھال چڑھ گئی پورا جسم زندہ ہو گیا اللہ اس سے اندازہ لگائیے آپ کہ اللہ کے نیک بندوں کے کیا قدرت اور منزلت اللہ رب پولیز عطا فرماتا ہے اور جو یہ مغل بچے کہ وہ اللہ کے سامنے ذرہ کم تر ہوتے ہیں اللہ وہ تو مر کر مٹی میں ہو گیا ان کی ذریت کم سے کم انبیاء کے شخص اور مقام کو حاصل کر کے ایسے شخص کی پوری کوشش کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ جس طرح کی جان نکل گئی آج وہ آج قبر میں رو رہا ہوگا کہیں تمہارے ساتھ بھی وہ کیسے اتنا آ جائے دیکھو کابروں نے جب برکتیں اٹھائی تو فرمایا جاتا ہے کہ وہ سونے کا بدلاؤ اس کے اندر ہڈیاں بھی آ گئی وہ سونے کا جسم جو تھا ماں کا تانبے کا جسم تھا وہ گویا کے جس ڈھاک کا بھی جسم تھا وہ جسم گوشتوش میں تبدیل ہو گیا اس کی کھاد آ گئی اللہ اکبر اب کیا تھا حضرت موسا علیہ السلام جب کوہ سور سے لوٹے اور دیکھا کہ جناب سامری نے بچڑے کی گویا کے عبادت کروا رہا ہے لوگوں کو اس طرف لا رہا ہے بات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسا نے اس وقت بدعا فرمائی کہ مولا سامری سے ہماری جان چھڑا دے اور اس کو ایسا کر دیں کہ لوگ اس سے دور ہو جائیں اللہ نے سامری پر عذاب اتارا اور ایسا عذاب اتارا کہ جو سامری کو ہاتھ لگاتا وہ بھی شدید بخار میں آ کر مر جاتا اور سامری کا بھی گویا کا حالی آتا تو لوگ دور بھاگتے کہ بھائی اس کو ہاتھ لگاؤ تو ایک مزر مرض لگ جائے گا اور گویا کہ ہم بھی مارے جائیں گے تو یہ مرض میں اللہ رب العزت نے اس کو مبتلا کر دیا محفین فرماتے ہیں حضرت موسا نے پھر اس بچرے کو پکڑا اس کو جبا کیا جبا کرنے کے بعد اس کا گوشت وغیرہ سب آپ کے اندر جلا دیا یہ حضرت موسا علیہ السلام نے کیا تو اس بات بیان دلیل ہے کہ اگر وہ سونے کا بسلہ ہوتا تو اس کو کہاں کیا جاتا اس کا خون کہاں بہتا اس کو جلانے کا آپ کے, کے, کے اندر جلا دیا پھر بنی سرائیل ڈر گئے اور حضرت موسا سے کہنے لگے ہمیں معاف کر دو ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہمارا اصول ہو چکا ہے. ہم کیا کریں ہماری معافی کیا ہے حضرت موسا نے کہا تمہاری معافی یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو تم ایک دوسرے کو قتل کرو یہ تمہاری معافی ہے اب گویا کہ ان دونوں کوئی بھی سامنے آتا بیٹا باپ کے سامنے آتا تو پہلے اسلحہ اوزار اٹھا کر باپ کو قتل کرتا یعنی جو پہلے قتل کر دے گویا کہ وہ بخشا جائے اب گویا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیا حضرت موسا علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی یہ عذاب گویا کہ ٹل گیا جتنے مر گئے تھے اللہ نے پھر ان کو زندہ کر دیا اور کہا کہ دیکھو اب تو اللہ کا شکر بجا لاؤ تم سے کچھ نہیں کہا موسا ہم کھا پی نہیں سکتے ہم کوئی کما نہیں سکتے کمانے کے لیے بولا کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اللہ نے فرمایا موسا ان سے کہہ دو کہ گھر میں بیٹھے رہو فرشتے کھانا بے کر جائیں گے اب دیکھیں کتنا احسان کتنا کرم ہے یہاں تک کہ کپڑا بنی سہایئے کہ گھر میں بچہ پیدا ہوتا تو کپڑا پہن کر پیدا ہوتا یعنی کپڑا خریدنے کی بات بھی نہیں یعنی جیسا جیسا بچہ بڑا ہوتا تو کپڑا بھی گویا کہ اس کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہو جاتا لیکن انہوں نے ہر موقع کے دوران حضرت موسا علیہ السلام سے دعا کی آسیات کی کہ آپ ہمیں معاف کروا دیجئے جب حضرت موسا نے دعا کی اللہ نے اپنے کلیم کی بات کو اللہ کی قدرت نے اپنے کلیم کی بات کو نہ ڈالا اور گویا کہ دعا مقبول ہوئی اور ان کے گویا کہ گناہ معاف کر دیے گئے پھر ان کو ہدایت کی دعوت دی گئی کئی دفعہ ایسا ہوا لیکن بنی سرائن گویا کے بعد نہ آئے اللہ اکبر اور اسی دوران حضرت موسٰ علیہ السلام کا وقت ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے مسلم شریف اور مخاری شریف حدیث ہے حضرت آپ کے سامنے آئے ایک انسان کی شکل میں اس وقت حضرت موسل بہت گویا کے ذہنی طور پر, پر پریشان تھے اس لحاظ سے کہ قوم اتنی ناشکری اتنی ناشکری مار دیا پھر اللہ نے زندہ کیا اس لیے کہ تم میرے شکر گزار ہو جاؤ تمہارا کوئی کام نہیں نہ کماؤ نہ کوئی فکر کرو تمہاری صرف ایک ڈیوٹی ہے اور وہ ڈیوٹی کیا ہے تم کہو لا اللہ. اللہ کے معبود تختی کام تھا کھانے کو منہ سجا مل رہا ہے بٹیر کا گوشت آ رہا ہے خوشبو والے شربت آ رہے ہیں دروازہ کھولتے ہیں دروازے کے سامنے گھوڑا کہ کھانا موجود ہے ایسے اعلیٰ نعمتیں مل رہی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ کی اللہ نے پہلے ان پر شکر کیا کہ فرعون سے نجات دی پھر شکر کیا کہ کو کیا شمال احسانات کرنے کے باوجود جب وہ قوم باز نہیں آئی حضرت موسا علیہ السلام نے گویا کہ اپنے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں نے حق پہنچا دیا یہ عجیب قوم ہے کہ یہ حق کو قبول نہیں کرتی اور اسی دوران حضرت موس علیہ السلام کا گویا ایک عرصہ دراز ہوتا چلا اور آپ کی ظاہری وفات کا وقت قریب آیا آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے حضرت عزرائیل علیہ السلام مخاری شریف مسلم شریف جدید ہے انسانی صورت میں آپ کے پاس آئے اس وقت گویا کہ آپ ذہنی طور پر, پر پریشان تھے آنے کے ساتھ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی بارگاہ میں کہا کہ میں آپ کی روح قبض کر میں آیا ہوں حضرت ابو ہریڑا کہتے ہیں کہ سرکار نے شاہ فرمایا کہ جیسے ہی حضرت موسا کی بارگاہ میں یہ لفظ کہا حضرت موسا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو انسان توجہ عدم توجہ میں نے پہلے کیا ادم توجہ ادم علم کے دلیل نہیں یعنی توجہ کا ہٹ جانا یہ نہیں کہ بندے کے علم میں بات نہیں ہو کیونکہ توجہ ہٹتی اس چیز سے جو چیز علم میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیے حضرت موسا علیہ السلام نے جب دیکھا تو اب میں توجہ چانٹا کھینچ کے مارا اور وہ وہ کا اتنا سخت بخاری ہے کہ وہ حضرت علیہ السلام کے چہرے پر لگا اور آگ پھٹ گئی آپ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کی مولا کلیم نے یہ کیا اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اللہ کے عبن سے ان کی آنکھ دوبارہ درست کر دی گئی ٹھیک ہے کہا جاؤ اور میرے کلیم سے کہو کہ وہ بیل ہے اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوں گے اتنی اس کی عمر میں گویا کہ اضافہ کر دیا جائے گا حضرت جبریل حضرت اسرائیل آئے سلام کیا اور یہ پیغام دیا آپ نے کہا کہ اس کے بعد بھی مجھے موت آئے گی کہا پھر ٹھیک ہے میں اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بھی تیار ہوں اب اس مقام پر آپ غور کیجئے بخاری شریف کی جو حدیث ہے کہ حضرت موسا نے جو تھپڑ مارا اور وہ حضرت اسرائیل کے چہرے پر لگا ٹھیک ہے یہ بات تھوڑی دیر کے لیے محسوس کریں تو ایک بہت بڑے مسئلے کو ثابت کرتی ہے حضرت اسرائیل ہیں فرشتے اور وہ ہیں نور نوری جسم لطیف ہوتا ہے اس میں چانٹا لگنے کا تصور ہی نہیں ہے جس طرح دھواں دیکھے دھواں دھوئیں کا جسم ہوتا ہے نا آگ اللہ کے ماں ہر چیز کا جسم ہے اللہ جسم سے پاک ہے دھوئیں کا جسم ہے آگ کا جسم ہے آپ آگ کو آگ کو چانٹا مارے تو چانٹا لگ سکتا ہے بتائیے دھوئیں کو چانٹا مارے تو چانٹا لگ سکتا ہے تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کون ہے نور بند کر کے آئے تھے بولو بشر بند کرائے تھے کیا بند کرائے تھے تو کوئی قدرت کے نظام میں کوئی معاملہ گڑبڑ ہوا تو اگر سرکار کے لیے عقیدہ کیا جائے کہ نور ہے بشر بند کر آئے تو اس میں کون اختلافی بات ہوتی ہے بولو نبی بشر کیسا ہو سکتا نبی نور کیسا ہو سکتا ہے جو بشر ہے وہ نور نہیں ہو سکتا میں نے کہا آپ اتنا چڑھ کر احتراج کر رہے ہیں لگتا ہے کہ بشر اور نور دونوں ایک دوسرے کی جد ہے لیکن ضد نہیں ہے بشر کی جد جن ہے اور نور کی جد اندھیرا ہے بشر کی ضد جو ہے وہ جن ہے اگر ہم ندیوں کے لیے عقیدہ رکھتے ہیں اللہ عظم اللہ کہ وہ جن بھی اور بشر بھی ہے تو یہ آپ کا احتراض بجا ہوتا کیونکہ اتنا چڑھ کر جو آپ اتراض کرتے ہیں کہ بشر نور جیسا دن اور رات ایک نہیں ہو سکتے دونوں ایک دوسرے کی زد ہے ٹھیک ہے جس وقت چاند نکلے اس وقت سورج یہ نہیں ہو سکتا دونوں ایک دوسرے کی زد ہے اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتے اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کی جد ہے تو نور اور بشر ایک دوسرے کی جد نہیں بشر کی جد جن ہے نور کی جد اندھیرا ہے اور بشر اور نور کا اجتماع ہو سکتا ہے کیونکہ جب جد ثابت نہیں تو اجتماع کیسے ماحول ہو سکتا زد تو ثابت کریں آپ بشر اور نور میں خام خام مناورہ کا چیلنج اور شرک اور کفر کے پتہ پہلے بشر اور نور کے درمیان زد ثابت کریں جب اعتمال ثابت نہیں کر سکتے زد ثابت نہیں تو ماننے میں کیا وہ ہے ماننے میں کیا وہ ہے اور اگر اس کو یوں انداز میں مان لیا جائے کہ میرے حبیب بشروں میں عالی بشر ہیں اور میرے حبیب کفر کی دنیا میں اپنی تجلیہ سے نور پیدا کرنے والے ہیں تو یہ بات سامنے آئی کہ کفر کی دنیا میں روشنی کرنے کے اعتبار سے میرے حبیب نور ہیں اور بشروں میں آ کر بشریت کی تبلیغ کرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا پیغام دکھانے والے تو میرے حبیب بشر ہیں تو دونوں صفتیں میرے حبیب کے اندر مشتمل ہے کہ آپ نور بھی ہے اور بشر بھی ہیں اب دیکھیے نبی پاک اس مسئلے کی بات آپ یہاں پر چاہوں گا آپ سے چاہوں گا کہ نبی پاک نور بھی اور بشر بھی ہیں اس میں خام اختلاف ہوتا ہے جس کو میں نے ایک اہم پوائنٹ من شخص کے لیے منصف مدار جو شخص ہو اس کے لیے یہ ہے کہ جب نور اور بشر دونوں ضد نہیں ہے تو دونوں کا اجتماع کیسے محال ہو سکتا ہے ایک بات کہا نہیں نہیں نور اور بشر دونوں الگ الگ ہے ہم نے کہا جب دونوں زد ہے تو حضرت اسرائیل میں کیسے جمع ہو گئے جب دونوں زد ہیں حضرتر اسرائیل میں کیسے جمع ہو گئے کیونکہ بخاری کے کی ہے مسلم کے حدیث ہے کہ حضرت موسا کے پاس حضرت اسرائیل بشر کے صورت میں آئے اور بخاری کی یہ بھی حدیث ہے کہ نبی پاک کے پاس حضرت جبری ایک دفعہ ہے انتہائی خوبصورت چہرے میں کالی کالی ظلم ہیں حضرت دہیا کردی سرکار کی صحابی ہیں رضی اللہ عالم ان کی شکل میں آئے حضرت عمر کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں وہ آئے سرکار سے گھٹنے سے گھٹنا ملا کر بیٹھ گئے احسان کے متعلق پوچھا ایمان کے متعلق پوچھا نماز کے متعلق پوچھا اور پھر گویا کے وہ چلے گئے اور پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ جب سرکار سوال کرتے تو سرکار جواب دیتے تو کہتے ہاں ٹھیک جواب ٹھیک ہے تو حضرت عمر کہتے عجیب بات تھی کہ سوال بھی خود کرتے ہیں اور جواب کی تفریح بھی خود کرتے ہیں یعنی ایک بندہ سوال کرے تو سوال جب کرتے نا کہ بات علم میں نہ ہو لیکن وہ سوال اسی کو کر رہے ہیں کہ بات علم میں ہے تو اسی کا سرکار نے جواب دیا کہ عمر یہ کون تھے جانتے ہو وہ کہ چلے گئے تو کہا اللہ وہ رسول اللہ اور اس کے رسول اسماعیل صاحب کہتے ہیں تفیق ال کے اندر اللہ ہی جانے رسول کو کیا خبر یہ دینی عقیدہ نہیں ہے یہ شرعی عقیدہ نہیں ہے یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے صحابہ کا طریقہ کیا ہے آج دی ان کے شاعری کے ساتھ ہر چیز کو اللہ پھر اس کی اطاس اس کے محبوب کی طرف نسبت کر دینا کہ اللہ ہو وہ رسول عالم اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتا ہے سرکار نے فرمائے جبریل تھے اور کیوں آئے تھے تمہیں دین سکھانے آئے تھے تاکہ یہ جواب ہو جائے کہ جو میرے جواب کی وہ تصویر خود کر رہے ہیں ہاں ہاں کر رہے ہیں تو یہ میرے سے جواب پوچھنے نہیں آئے تھے بلکہ مجھ سے سوال کروا رہے تھے اور میں جواب دوں تاکہ تم سنو تاکہ تم نہیں تمہیں بخاری ہے کہ بخاری شریف کے دوسری ابھی سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضرت جبرین ہے نور بند کر کے آئے بن کر کے آئے بشر تو یہاں پر یہ کہا جاتا ہاں ہاں کبھی کبھی عادتا یا غیر آدت موجن کرا متن کبھی نور جو ہے کہ وہ بشر بن سکتا ہے تو ہم نے کہا اس اختلاف تو ختم کر دو کہ بات تو اس مان لو کہ نور بشر بن سکتا ہے بولے نہیں نہیں وہ بشر عارضی طور پر ہوتا ہے اس میں آواری سے جاری نہیں ہوتے اگر کوئی نور کبھی کبھار بشر بن جائے تو وہ عارضی طور پر ایک صورت اس کو دکھا دی جاتی ہے اواریز بشری تم تو نبی کو کہتے ان کی شادی بھی ہوئی ہے اولاد بھی ہوئے, کھاتے پیتے بھی تھے جنگ بھی کرتے تھے تو یہ بشری عوارض ہے اگر کوئی نوری مخلوق بشر بن کر آ جائے تو بشری آوارض پر ظاہر نہیں ہوتے ہیں بلکہ صرف نور کا خول پلایا جاتا ہے ہم نے کہا یہ اعتراض بھی بالکل مقری کے جالے کی طرح ہے اور وہ اس لیے ہے کہ آگ کا پھڑ جانا بہ جانا یہ آواریز بشریہ ہے آنکھ کا پھٹ جانا چانٹے کا لگ جانا آنکھ کا زخمی ہو جانا یہ آواز بشریہ ہے یہ آواز بشریہ ہے اور بخاری کے حریف ہے جب حضرت موسا نے چانٹا مارا حضرت اسرائیل کی آنکھ پھٹ گئی اور یہی آواز بشریہ ہے جب آوارض بشریہ کا ایک شفت پائی گئی تو اور سفت کو ماننا کیسے ممکن ہو سکتا ہے جو ایک چیز کا ماننا ثابت ہو تو چیز کا ماننا ثابت ہو ہوگی ٹھیک ہے ایک بات پھر دوسری بات نہیں حضرت ابراہیم کے پاس دیکھیے گا جو نور ہوتا بشر بن جائے تو اس میں نہیں ہوتے. دیکھو جب حضرت ابراہیم کے پاس کہا ہم نہیں کھاتے کیوں نہیں کھاتے کیونکہ وہ نور تھے۔ نور گوشت نہیں کھاتا ہے ہم نے کہا, انہوں نے کہا ہم نہیں کھاتے انہوں نے یہ نہیں کہا ہم نہیں کھا سکتے آپ کا دعوت ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نور ہیں ہم نہیں کھا سکتے انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہماری ڈیوٹی نہیں ہے ہم صرف آداب دینے کے لیے آئے ہیں ہم نہیں کھاتے تو نہیں کھانے سے فیل کے نہ ہونے سے فیل کا وجود ختم ہونا یہ اس پر گویا کہ متبقن نہیں ہے تو یہ کہنا کہ ہم نہیں کھاتے نہیں کھانے سے نہیں کھانے سے نہیں کھا سکنا لازم نہیں آتا اس لیے علماء دیوبند کہتے ہیں کہ اللہ کس پر قادر ہے تو کہتا ہے کس پر قادر ہونے سے کس وہ بیان کرنا لازم نہیں آتا قادر ہونا اور ہے بیان کرنا اور ہے تو ہم نے کہا جب یہ تعبل وہاں آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے تو یہاں کیوں نہیں سمجھتے کہ وہاں پر حضرت جبیل نے کہا ہم نہیں کھاتے تو نئی کھانے سے نئی کھا سکنا لازم نہیں آتا کس پر قادر ہونے سے کس بیان کرنا لازم نہیں آتا جیسے آپ کا پیتا ہے تو اسی طرح یہاں پر یہ بات سمجھ لیجیے آج کہ جناب نئی کھانے سے نئی کھانا سکنا لازم نہیں آتا لیکن یہ بات یہاں پہ ثابت ہو گئی بخاری گریج سے کہ حضرت اسرائیل آئے تھے لو تھے بشر بن کر آئے تھے اب آ رہی جب نے آ گئی تھی تو جب حضرت تو سرکار کے لیے ہو سکتا ہے اور آخری محدثین کی شرح لکھی ہے کہ دراصل حضرت جبریل جب آئے تو وہ آنے کے ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ آپ کی روح قبض کرنی ہے اور یہ آداب بارگاہ رسالت کے خلاف ہیں بلکہ اللہ کی طرف سے یہ اذن ہے کہ جب بھی میرے نبی اور رسول کے پاس جاؤ انہیں سلام کرو انہیں تسلی دو اس کے بعد پیغام بھیجو حضرت اسرائیل نے اس ترتیب سے ہٹ کر بات کی اور حضرت موسا کلیم اللہ تھے اور گویا کہ ان کے جلال کا اندازہ پھر آپ کے سامنے ہے تو گویا کہ انہوں نے یہ گویا کہ فیل فرمایا اور یہ اس لیے پھر جب آپ کی روح قبض کرنے کا وقت آیا تو حضرت موسا نے اللہ بارگاہ میں گاہرف کی کہ مولا میں تیرے محبوب تیرے قریب آنے کے لیے راضی ہوں لیکن مولا میری یہ خواہش ہے کہ میرے جسد اقدس کو ایسا کوئی طریقہ ہو جائے ایسا کوئی وسیلہ اور سبب تو بنا دے کہ مجھے بیت المقدس میں دفن کیا جائے بیت المقدس میں میری آرام گاہ ہو امام راضی لکھتے ہیں کیوں ہو وہاں پر فرماتے اس لیے کہ وہاں پر دیگر اور انبیاء کی قبریں ہیں تو فرماتے اس سے۔ اور حضرت موسیٰ کے اس قول سے ثابت ہوا کہ بزرگوں کے قریب دفن ہونا باعث برکت ہوتا ہے اور یہ خواہش انبیاء کی سنت ہے یہ خواہش انبیاء کی سنت ہے اس لیے کہ کہہ دیا جائے کہ میرا انتقال ہو جائے تو سرکار کے قدموں میں دفن کر دینا یا داتا صاحب کے قدموں میں دفن کر دینا یا کسی اللہ کے ولی کے قدموں میں دفن کر دینا یا کسی بزرگ عالم کے قدموں میں دفن کر دینا تو یہ خواہش برات نہیں اور حضرت موسیٰ نے اس لیے کہا تھا کہ حضول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے لے جا کر پھر بیت المقدس میں دفن کیا جائے اور تمام فخری نے یہ بات کی ہے وہ اس لیے تھا کہ وہاں سے برکتوں کا حصول ہو اس لیے کہ آپ صاحب برکت ہے لیکن ایک جواب مسئلے کے جلاس کے لیے اور ایک مسئلے کی اہمیت کے لیے کہ بزرگوں کے قریب دفن ہونے کی خواہش جب انبیاء کو ہوتی ہے تو ہم تو گناہ گار ہم تو بطری کا ہوا خواہش کریں وہ تو معصوم ہے جب ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بزرگوں کے قریب اور ان کے پہلو میں ان کا مدفن ہو تو ہماری یہ خواہش سب سے زیادہ ہونی چاہیے اس لیے یہی خواہش ہو کہ اسی قبرستان میں اپنے اہل ویان کو دفن کیا جائے جس قبرستان کے اندر کسی ہستی کا مزار ہو اور الحمد اولیاء کا فیضان تو آہ سنت پر ہے کوئی قبرستان ایسا نہیں جس میں اللہ کا نہیں ہوتا الحمدللہ الحمد ایسا مقام اور ایسی شان اور اسی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے علمائے کرام نے اس کو اپنے لیے ذریعہ نجات اور اپنے لیے سے برکت بنایا اور اسی لیے امام المفسرین امدۃ المست امام الاحناف سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ کے جب مثال ہوا ہونے والا تھا تو آپ کی خواہش کیا تھی آپ نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ مجھے حضرت معروف کرخی کے قدموں میں دفعے یہ خواہش کا اظہار جب اتنا بڑا امام کر رہا ہے یہ دلیل کہاں سے لا رہا ہے یہ حضرت مسا کے عمل سے لا رہا ہے ان کے طور سے لا رہا ہے اور آج بھی جا کے دیکھا جا سکتا ہے کہ عراق بغداد شریف کے اندر حضرت معروف ترقی رحمتہ کے قدموں کے اندر امام المفسرین اپنے دور کا بحر العلوم قرآن کے علوم پر ایسی مہارت ایسی دسترف کہ ان کے دور میں ایسا کوئی مفسر نہیں گزرا کہ جو ان کا ہم پلہ ہو اور آج تک ہمارے مخالفین بھی ان کے سامنے گویا کے سر تفلی میں خم کرتے ہیں اور الحمدللہ ہم تو ان کا انہیں اپنا شیخ اپنا امام آقا کہتے بھی ہے اور ان کی کتابوں کی روایت پر عمل بھی کرتے ہیں تو آج بھی ان کا مزار اقبص جو ہے وہ حضرت معروف کرقی رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں ہے کیوں اس لیے کہ معروف کرخی حنف ہی ہے اور ان کا مقام علامہ شامی نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کی قبر پر جانے کے بعد جا کر اگر دعا کی جاتی تو دعا فوراً قبول ہوتی بارش کے لیے دعا کی جاتی تو بارش کا نظور ہو جاتا تو جو اہل سنت کو قبر پوجا کہتے ہیں وہ جا کر علامہ آلوسی پر شر کا فتما لگائے اہل سنت تو ان کے پیروکار ہیں وہ جا کر معروف ہے ترخی کے فرائی علامہ شامی نے جو اپنی کتابوں میں لکھی ہے ان پر جا کر فتوا لگائے الحمد قبر کے ہم پوجے نہیں قبر والوں کے معتقد ہے اس لیے کہ ہماری محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہوتی ہے ہم ایرے غیرے کی قبر پر کیوں نہیں جاتے اس کی قبر پر کیوں جاتے اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا تھا ہم اس سے محبت کرتے وہ اللہ مسلم شریف حدیث ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سرکار بھی نشا فرماتی ایک شخص جا رہا تھا فرشتہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہاں کہا جا رہے ہو کہاں فلاں بستی میں جا رہا ہو کہا کیوں جا رہے ہو کہ ایک دوست سے ملنے جا رہا ہو ایک صاحب سے ملنے جا رہا ہو فرشتے نے جو انسانی صورت میں تھا بیک شریف سے بھی انسان بننے کا بشر بننے کا گویا کہ بیان ہے اور پوچھا کیا اس نے تجھے کوئی قرضہ دیا ہے کوئی احسان ہے کہا نہیں کچھ نہیں ہے کہا کس جا رہا ہے اس لیے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا اور میں رشتے نے کہا کہ میں پھر سن جب تو اس کے پاس اس لیے جا رہا ہے الحمدللہ داتا صاحب ہم اس لیے جاتے ہیں الحمدللہ کوئی اور غرض نہیں ہوتی اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بند ہیں اور جو اللہ سے محبت کرے ہم اس سے محبت کرے اس محبت میں تعصب فرد ہے تعصب مانو ایسا تعصب کہ اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ سے محدود ہے جس طرح ایک حسد حرام ہے ایک حسد حرام ہے اسی طرح ایک تعصب حرام ہے اور ایک تعصب فرد ہے اور وہ کون سا ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہو ان سے محبت کیا جائے تو نے کہا کہ توش بستی میں اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اللہ کا محدود ہے تو یاد رکھ تو نے اس سے محبت اللہ کے لیے کی تو اللہ تو سے محبت کرتا ہے یہ ابھی صفا بھی مسلم شریر کے اندر موجود ہے اور الحمد للہ بزرگان دین کے قرب میں دفن ہونا یا ان کے مدار پر جانا اور دعائیں کرنا ان کو خدا بنانا نہیں ہے ان کو اپنا رب بنانا نہیں ہے بلکہ محبوب بنانا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کو اپنا محبوب بناتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ اللہ اکبر حدیث کی دنیا کا شہنشاہ بخاری نے ہزاروں حدیثیں ان سے لی ہے بے شمار ان کے شاگرد نے حدیثیں لی حضرت یہ اللہ اکبر جب ان کا وشال ہوتا ہے کوئی لاؤڈ اسپیکر پر اعلان نہیں ہو رہا کوئی اخبار میں خبر شاع نہیں ہو رہی ہے امام ابن حجر اسلامی رحمت اللہ علیہ تہذب میں فرماتے ہیں میں غیر مقلدین کو دعوت فکر دوں گا کہ آپ اسما الرجال کو اپنے آپ کو شہنشاہ سمجھتے ہیں تو کم سے کم یہیا بن یہ کا بھی تو ترجمہ اٹھا کر آپ پڑھیں کہ تہذیب کے بارے میں کیا لکھتے ہیں اللہ اکبر امامی کہتے ہیں کہ انتقال ہوا ہنسی تھے ان کی خبر ایسے پھیلی کہ کسی کو پتا نہیں اب کسی کا انتقال ہو جائے جب تک اعلان نہیں ہو تو کوئی جناب نہ آ سکتا ہے بزرگان دین کہتے ہیں ان کا انتقال ہوا ہمارے دلوں کو ایسی متعلق کر دیا گیا اور ایک لاکھ سے زیادہ کا مدمہ ہو گیا اور سارے لوگ وہاں پر پہنچ گئے کیوں کیونکہ بخاری کی حدیث ہے کہ جب اللہ جس سے محبت کرتا ہے تو جبری سے کہتا جاؤ اعلان کرو کہ میرے مخلوق فران سے محبت کرے اس لیے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ یا اللہ داتا ساتھ کی طرف ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ جبریل نے پیغام پہنچا ہے اور یہ محبت ہمارے دل میں آ گئی ہے کوئی محبوب نہیں جا سکتا کیونکہ یہ من جانب اللہ ہے یہ بن جاری باللہ ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے جبریلا جبریل کو بلایا جاتا ہے فقال اور جبریل سے کہا جاتا ہے کہ جبریل جاؤ اور ندا کرو کہ اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے آسمان والو تم بھی اس سے محبت کرو اے زمین والو تم بھی اس سے محبت کرو تو اللہ اکبر یہ محبت کرنے کے تقاضے اس لیے حضرت تو یہی ابھی خبر خبر جو ہے انتقال کی گوشہ گوشے میں پھیل گئی لوگ آئے اور نماز جنازہ ادا کی اور اس میں ایک بہت بڑے محدث ہیں جو رات کو سو جاتے ہیں اور ان کی ایک خواہش ہے ان کی ایک بہت بڑی مجبوری ہے ان کی بہت بڑی مشکل ہے جو حل نہیں ہوتی اہل سنت پر انگلی اٹھانے والوں یہ دیکھو یہ انگلی پورے اسلام پر اٹھ رہی ہے کیونکہ اس لیے کہ اہل سنت کوئی آج کا دین نہیں یہ وہی دین ہے جو نبی پاک نے بیان فرمایا ہے اللہ اکبر کیا وہ محبت سو جاتے ہیں ان کی بہت بڑی مشکل حل نہیں ہوتی حضرت امام ابن نے حضرت کرا جو اسمان رجاز اور حدیث کی دنیا کا بادشاہ ہے اور اسمار رجال پر جتنا کام اس شخص نے کیا ایسا کام کسی نے نہیں کیا آج سے تقریباً چھ سو سات سو سال پرانے بزرگ ہیں فتول باری انہی کی لکھی ہوئی ہے شاپ مذہب کے بہت بڑے امام ہیں اللہ اکبر یہ کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں اس بزرگ اور اس محدث اس عالم کے خواب میں سرکار آتے ہیں اور فرماتے تیری وہ حاجت پوری نہیں ہو رہی نا تو جا ییا بنیا کی خبر پر اور جا کر وہاں دعا کر اللہ تیری حاجت پوری کرے گا اللہ اکبر وہ کہتا ہے صبح ہوئی سرکار نے فرمایا سر تو صرف یہ جا تو صبر کر اور نکل یہاں سے یہیا بین جہیا کی قبر کی طرف کہتے میں حضرت یہی بین یہ کی قبر کی طرف آیا وہ چل اور میں نے سوال کیا سوال کرنے کی دیر تھی اللہ نے میری مشکل کو حل فرما اہل سنت کو متون کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ قصر اسلام تو تمہارے فتوی کی ضد میں نہیں آ ہے اہل سنت تو ایک ایسا ستون ہے کہ جس پر فتوی لگانا پورے اسلام کے اس کلے کو مروح کرنے کے مترادف ہے الحمدللہ یہی عقیدہ یہی ابن یحییٰ کا تھا یہ عقیدہ علامہ شامی کا تھا یہ عقیدہ حضرت موسیٰ کا تھا یہی عقیدہ اللہ اکبر حضرت اطلام حلسی بغدادی رحمۃ اللہ, اللہ علیہ یہ عقیدہ معروف سے ترخی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا اور یہی عقیدہ ابن حضرت فلانی رحمۃ اللہ علیہ تھا اور یہی محدث کا تھا پڑ گیا اور گویا کہ سمرکند کا بازار گویا کے بند رہتا تھا پہنچے علامہ میں لکھتے ہیں کہ جب لوگ پہنچے ارے اہل سنت کو بڑا قاضی جس کے کندھوں پر اسلام کی بنیاد ہے وہ کیا پتہ دیتا ہے سب امام بخاری, قبر پر, صاحب امام بخاری قبر پر گئے اور وہاں جا کر دعائیں کی کہتے ہیں دعا شروع کی بارش کا نزول ہوا اور ایسا نظور ہوا اتنی سخت بارش ہوئی کہ پہلے تو کہ اب بارش کی سختی کی وجہ سے بازار بند تھا اور اس کے بعد خوب سبزہ ہوا اور تحت سالی گویا کہ دور ہو گئی ماننے والے کے لیے حضرت موسا جیسے نبی کا ایک کافی ہے نہ ماننے والے کے لیے کچھ کافی نہیں دعا فرمائی اللہ رب العزت ہمیں تأثر سے بچائے اور اللہ کے محبوب بندوں سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے دامن کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے ان کے قرم میں ہمارا مدفن ہو ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو ان کے ساتھ جنت میں بسیرا ہو اللہ اکبر مولائے کریم تجھ سے یہ تمام کام غیر ممکن نہیں تیری قدرت کے لیے ممکن ہے تو قادر مطلق ہے تو لکھنے پر قادر ہے تو لکھ دے تجھے تیری کریمی کے واسطہ ہمیں خاتمہ بخیر نصیب فرما بزرگوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما جنت میں بزرگوں کے ساتھ ہمارا ٹھکانا بنا دے مولا کریم یہ نسبت مولا کریم تا دمے مرک ان کے ساتھ وابستہ رکھ ہماری آنے باری آنے باری آنے باری قیامت تک جو نسلیں مولا کریم ان کو بزرگان دین کے ساتھ وابستی نصیب فرما ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہم سیاوں پہ بھی یارب تپیش محشر میں سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو آمین بجاہ نبی ال کرین اللہ علیہ وسلم واخر دا بالحمد